میرا ایک رشتے ہے ایس پی اے سر پر کڑا تھا کہ کب جاؤ گے میں نے کہا جب جاؤں گا تمہیں کہوں گا انہوں نے کہا ہاں پھر ہمیں کہہ دینا میں نے کہا کھون گا لاری آ گئی میں چڑھ گیا میں نے کہا السلام علیکم میں چلا گیا انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا تکلف کس نے بنایا ہے بڑے بڑے تکالف آتے خط لکھ دیے استقبال پہ لوگ آئے میں واپس آیا اشاع کا وقت تشخل عجیب پڑھ رہے میں کہا السلام علیکم میں آیا دورکات میں نے اپنے مسجد میں پڑھی اور گر گیا میں نے کہا السلام علیکم میں آیا حاجی صاحب آ گیا سیدھا <تصفح> سا بات ہے خامق لوگوں نے تکلف بنا دیا گانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلف خامقہ تکلف کر دیا بولا ان سال تو ہم لے کو ان ہم گپ شپ کرتے تھے تاریخ نمبر <تصفح> و لا تا تذرو کفر تم بان قوم ان ف ونتا فتح طئے اگر ایک گناہ سے ہم افا کریں گے تو تمہاری کئی گناہیں دوسری کے سفر سے ہم تم کو پکڑیں گے یا امرونہ بل منکر بیتالیسواں صفت وہ کام نہیں کرتے نہ سلح یقبہ تینتالیس نہ صلاح چوالیس اور پھر ان کی صفات بنائے یہ ان پہلے لوگوں جیسے ہیں یہ کلام لمبا لے گیا اور پھر پیغمبر کو خطاب ہوا ترتر آیت میں یا ایبی النبی دل قفارب سیف والمنافقین باللسان کافروں سے لڑو تلوار کے ساتھ اور منافقوں کو ڈانٹو غلط علم یا حلیف الب اللہ لکتالو کلیبتر کو اور سینتالیسواں سن